بک رہی جاد میں گم ہوں مجھے غافر نہ سمجھ اپنے انداز پر ایجاد کروں گا لکھ رہی جاد کیا بکھ میں گم ہوں مجھے غافر نہ سمجھ اپنے انداز پر اجاد کروں گا بکرے ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ اپنے انداز پر ایجات کروں گا نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہم راہ ہے دودھ نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہم ہے تو جانے کس شہر میں آباد کروں گا کیا کہنے کیا کہیں کیا کیا ہے راہ کی دوری کا کہ ہم رات جانے کس شہر میں آباد میری آنکھوں میں بہکنے میری باہوں میں بہکنے باہوں میں کی سزا بھی سن لے میری باہوں میں کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں بہنے کی سزا بھی میری باہوں میں کی سزا بھی سی اب بہت دیر میں آزاد اب بہت دیر میں آزاد میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سی اب بہت میں آزاد رہتا ہوں بسنالو جی جی جی میں کے رہتا ہوں بسنال میں گریزاں سے نہ ہوگا تو بہت یاد کروں گا رہتا ہوں بسنال گریزاں تصے نہ ہوگا تو بہت یاد یعنی میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن اب بہت دیر میں آگا